دا ہر قسم اسلامی کے سٹ و دن دو پتا یاد ساتے ایوب اسلامی کے سٹ مرکز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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أعلى محمداً عبده ورسوله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلمنا في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم سطحا قلبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ماںشوری سے سبان نش کری ودے آیاتموں کے اللہ برض منگلتا سے لگا جماعت ذکر گئی ذریب والے اللہ برضی سے لدارت ہو لے جماعت اثرات دی بغیر شاگردار میرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کرام اجماعت آج دنیا کی رائی رضی اللہ, اللہ حالان کی آمد دار دا کی چترے رشت کی حلق کی جنت ور گن سی و مومنان خوشحال سے ربد المین بٹول رائے وتا سے مناؤ کئی بھائی وہی اللہ سے کمن کو مان و ہر ستا کرب لالمی بھائی رمایا نے امت پاتے کئی بھائی اللہ سے نے امت سے اللہ بھوئی رضاون کی پتا سنا فلا و تا کی بمنا. تمام تاخیر کے لال میں اکبر رضاون رکھے لیکن جماعت کی دان ناظر دا اعلان, سکے داد رب العالمین اعلان دا تمام صحابہ رام مبارک استاثرو کئی جماعت بارک اللہ ذکر نہ باقی دنیا کا, کا راضی کارنسا تمام دنیا کا نے خوشحال اللہ اعلان کرے خوشال تمام انسانوں کا خش ہم پروانشتہ و جتا نشتہ مقصد اصل بیدیوں کے علاوہ بلکہ تمام دنیا کے اب یہ سب قانون دار ہے کہ باطل پرست رواز حق مسلم مقابلہ و مخالفت میں رکھے بل بلکہ اخل کو والی ذریعے اور حق, آو حق مقابلت خطرناک یو سرے دا حق مقابلہ گئی اور مقابلے مقابلے جڑوں سے لگے دے کہ دین بالکل حق مئی جگہ نو صحاب دار جلاربی پہ حج کے منہ سے امیٹ گئے صحابے کے رام بولے دو جارے منا کرا رہے دار ملدل شے کرا دار عرفات کرا رہے دار طوافیوں کو لیکن صحابے کے رام نگر نجم گمن رسول اللہ سے لال قطر کھولو نہ لار پمبر شریف ہوا اور کوئی ممبر کولا صحابی کے رام دیو پاروبر پہاڑ اللہ نبی کیا کہتے ہیں شہاد مسلم تو چرے شہادت ختم ہے کم کا قدیث کتاب کے پاس ہے ناغ کتابوں کی یاد صحابہ و مناقب کتاب و خاتمہ کی ذکر کری یاد صحاب مناقب اور ذکر کہ صحاب و فضائل ذکر کہی تاریخ بخاری مسلم شریف ایک نے مادری کیا شروع کیمبک صحاب و فضائل ذکر کہی انہوں پر آتا کہ جوئے کہ تاسی وقتی خبری لکھئے آنے کہ ہر دا حدیث کتاب یاد صحابہ و دو فضائل و نشورو شئے یاد صحابہ و منعقب و فضائل ختم شئے ویڈا خبروڑی زمندہ علماء و محدیسین و جدیل مشاران کئی دام دا اطالہ خیل چھو گرے جند دائی تو ضریر آنے قددائی عزت و احترام و قدر ستاپ و ضرورین ندابائی مند دن دن پتا کی آرزت و, و, و, و, و قدر کے رام و بغرے صحابے کرام و بگریوان کے لات کے جناب رسول اللہ علیہ وسلم جس صحابہ کرام کی امت کا پر عمل ہے صحیح حدیث کا مسلم شریف کرامیہ میں اس کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی و عملت للسمع داسوری داسنام کے طاہر عمل یوں جریلا اور کہ قیامت آگی اور اللہ کس نکتے کے دندے سے جلست روز بھی کہ کل کی ستری روزی کی رائے نفس اسمان اونچے دڑے ہونے ولاش اللہ صحاب کرام دا امن ذریعہ چکل صحاب کرام دخل کو صحابۂ کرام عزت دخل کو ضرور نوین بات صحاب و ذریع منگا صلی اللہ اللہ کرارے دا دا ایمان دا پارا باخبر دا باب صحابت محبت لڑک قرآن حقیقہ مستقل آیا صحابہ و صلاح و بارد اور بلا نبی فرمائی وغیرہ صحاب قیامت لدا اخل کو داغی دار اخلاق بس داغی مناقب و فضائل بس اے ربنا خر لنا ایمان اے اللہ مومن بندہ و مسلمان دے لذما سرکینا حسد شو جنسو اللہ جوسری مومن سو کی نہ اللہ دوست ہی قران حکیم میں ہے اللہ وہ جو سلی اللہ کے مومنوں کے دوست ہے۔ آج یہ ساری طرف اللہ دوست ہی اور تو ہر طرف جس اللہ کہ من عاد علی ولی فقد آذنته بالحرب۔ سوچ کہ ولی سر جس نے کہ نوا وعدت جن اعلان۔ نہ صحابہ سر جس نے کہ تسلی لكن رسول الله قرب اللہ رب العالمين اعلان۔ اور من عاد علی ولی فقد آذنته بالحرب۔ اللہ عصوب کی زمان اولیاء اور دشمنی تک اعلان کی اور اتنا چہلک راغی اور صحابوں سے کمزلے ہوگا دے رہے کہ ہر مسلمان تبکار کی دین دا حقیقت نظام خبر کی اور سمجھ دا اور دا دا کی اللہ سمائے تاس کی ڈل ضرور بتا یہ حلق اور و سنت کرا یودا سے وجود دے ضرور دے چاہے حلق سے کرا اور آن و سنتری حکم کئی بنے کو وا نل مل کر اور خلق بیناروا بن گئی نقل دا کے ساتھ کو پچاس موجود صلی اللہ علیہ مسلح خلق کامل کامیابی کامل <سؤال> کامیابی تو دل سے بسلو نے کامیاب نے کامل کامیابی دِل سے بسل ہے داؤت ب قرآن و سنت راولی جو قرآن و سنت رانی جی کی رانی جی کی وہ قرآن قرآن کامل کامیاب یہ حل ب قرآن اور سنت کرا دے جو قرآن اور سنت کا خدار کرا دے کی جو قرآن و سنت لگتے لگے اور قرآن اور سنت کے ہوئے۔ اے جو, جو قرآن شکایت دنیا کی ذکر گئی سلام کو دنیا کے زما دے قوم خدا قرآن شاط عرض نے جب شکایت رسول اللہ صلاحی حالت اللہ, علیہ وسلم وقال الرسول محشر دیو اے اللہ قرآن کے قرآن شاط عرضوں نے قرآن شادی نکے عمل کے را تلاوت نالا کو ملک در آوستو نکے قرآن و دا سنت سُوری امت دا کامل کامیابی رومن صفتوں یہ دونوں دوستان عید علمان لگتے یہ امت اللہ فضیلت اور غروان اور فتح یہ بھی ہوئے حلق برآن سنت لیفتی کو پکار دیکھیے الحمد للہ نہیں چرن پر جمع کے وعدے و با قرآن کی نمراب اللہ قسطی اللہ الحمد للہ اور اللہ من من حکم مکئی دار کوئی خیر امت کے لئے اور تشنی کو ترابللو دنا رواونا نمن اکول دا قرآن دا یهود صفت ذکر کردی تس اجتلاوات کوئی تن سورہ ماہیدہ بدا سلمہ خیل راگئی یهود مبارک کہلنا وی کانو لا یتنا اونا منکرین فعلوہو او دا یهودیان چی خلق بے دنا رواونا نمن اکول کیلئے خلق وکول تالے چاہت صفت ذکر گئی یهود کانو لا یتنا اونا منکرین فعلوہو او تلہ اللہ داید عوام اکول کرد اللہو ایلو لائی انہاہم ربانیون والأحبار عن قولهم الاسم و اقلهم السود لبی سما کانو یسنعون اللہو اولیم منی کل دی خلقل اللہ والا درانو واللہ والا عالمانو دورت اگا گناہ کفر و شرک و دو ویناد گناہ دو شرک و کفر اگا دو قرود دو عرب دو آغا عالمانو درانو مزمت دیان کرجیشان من قرآتو رد لیکن رجی احمد سے پلا سو تا کہ فاتی احمد تعالی سے جی امت, امت سے کامیابی اور کٹے میرا پورے صحابہ کرام جماعت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نقصان سلام فرمائی اللہ اللہ ہی دا اللہ صحاب رام مبارکی اللہ اللہ مارا قسم, قسم در صحابہ بال مبارک لا سب تم ہاروا زمان اقدار قبول نشانات میں جو ہو چلانے داچے اخلاع داچے جلال ہو اللہ نبی وی دشمن اور چاہے ماں اللہ اور ضروری بڑے بھائی لگے دشمن پکار کی پکار اور نہی گنا ہوا لکار کی ندیمان کا من کا جڑے منع سے طاقت دلی کو نقد ہوا چرن جو صحابی چرائی بارہ کے اللہ دنیا کی رہا ہے کہ حضرت عثمان نظی اللہ تعالیٰ بلکہ عمر فاروق ناخر پر خبریں پٹل اور صحیح خبریں پٹا پٹا ل او مجھے کردار نے خوف ملے کا تلفظ اور سوال سوال دی دیو دیو را را زبان میں خوف ملے وہ ڈل ہو رہے داغت رہے کیا دا جماعت نبائی کا حضرت اسمان رضی اللہ تلان وبارک اوسطاغریاتی رہلام طلعت اواد ہو جی تو مقام کے اللہ نبی سارک اول نے حضرت سیدنا رضی اللہ تو لارشا او رضی اللہ او دل پیشو او مشورے ورکا جتا سو حضرت گندور حضرسمان کاش پیغام مشرکان و دا عمر دی جنر و دی پنیت صرف رضی اللہ تعالیت مقبولیت قبیلوں اور کو کو اور ایک پل سر لیں کچھ کو تصوری سر لیں ماں حضرت عثمان کا منور کر اور اللہ نے شریکان و طور سو دمرت نمبر کے مات کے با شخل کو دخلے امام عمان قیمت المعاد کی لکھی کہ حضرت عثمان ہوگا تو آفو نے گری دیر سے اللہ نے بھی سوال نے کی کہ ماں تو حضرت عثمان تو کی دا سوال کہ تو تو مشرقان حضرت رضی اللہ تعالیٰ نبی مقام بہتر اور سی آہادی اللہ سوار لسو تدر میدان نبی ویلو چاسے اور آیات و اللہ لسو سو اللہ اعلان خبریں مقام کی اور امام سید المرسلین موجود تھے نیمت زمین حل چالی پا زمین حرم ہل گرا پانچ سے لگا ہوا لکشمی دا نبی السلام لگا مشرکان شریک حضرت حضرت عثمان دینی نو بدن شری کامستے عوام ہو اللہ دا عقیدتانے وہ شہید دان دے اور پیغمبر حاضر اور نازربردان حاضر اور نازر ہوئے اللہ تعالیٰ خوشالو کے اور فرق اور سار کرے اور گئی اور اللہ نبی طاقت شہادت بنا والے فل کو صرف نہ کہی کہ دعوت نبی نے پیغمبر حاضر ہی حاجر نازی خبر کی خبر جی پر نغاری لاگت شکرانے اور منق سے ندے خبر دے اوکے چلے گا نظرانہ شکرانا اور حفاظت والے چلی نظر شکرانا تشکیل اسلامی قانون کہ آو نظرانے او اور شکرانے پیش گئے نذرانے اور شکرانے پیش گئے او عزت اور احترام پکار گئے ارت آپ پکار گا نسل کا حالت ہوا اور سبھی جنڈیو صفی ٹی وی بناؤ آواز نہ صاف علاج کی دادی اور عبد الخلوب بلاج کی بغیر دا و بغیر دا نوریا درجے تمام السلام خود کنی چڑے وہی پتربر سوا کر یعنی ولیو کا نبی سیوا کو اللہ کو فراقی نہ ہوئے تمام دنیا اور رجے اور ماں عبداللہ وبارک رحم اللہ تفریح عمر عبدالعزیز رحم اللہ کے فاروق اعظم دلو کے طرف اور او تمام مدا عدالت انصاف البارے رحم اللہ نے عمر عبدالعزیز رحم اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور خاص کر کم حلق مودی جی صاحب کی تابو نو نہیں ماوی رضی اللہ تعالیٰ دشمن کاری دشمن کی حضرت نظر رضی اللہ تعالیٰ میں تمام مسلمانوں میں ماما بھی غمبت میں نکال کے نہاظ کی چاہتا تو خلق الگ بے ادب ہے ماما تھا رفتل ماما بھی لیتی نہ کوئی تو بے ادب نہ رقب الما کا قدر کو اور بحال کامرزیز رحم و اللہ رجی عمر حرت ماوی رضی اللہ تعالیٰ مگر عجیب جواب مرتے ماوی رضی اللہ تعالیٰ اور تاکہ تو جرم عمر کے نب العدیز کے راوالے آغا دوری پس مشرا سے جا حضرت معاوی رضی اللہ تلالو حقا مقابل سے تو دا حضرت عثمان نجی اللہ تلالو بارکی باز خلق دا کسی او کہانای علام کی دا غید ویلی نسیشی تا جی سوار لستا و تحابی کرامو اللہ کل رضا و انگیرانی کل او دا اللہ نجی چی بیعتو کو سوار لستا و کسان و سر لکو آخر کی سید و حاجی سکرانی دا خیل آکر آواغ استا بیتا حضرت عثمان جی انگ رقل خیلا بتا رہا صحاب کے سویمبر لاکھ الخلا کمرہ بجے کے بےآب سے نبی سے رکھے ہو کر لاکھ بخت اور نبی تم والا حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صحیح حدیث کرا اللہ, اللہ نبی الرحمۃ السلام زنگلو نے سرگن فی البارک ابھی تو حضرت شدیق رضی اللہ تعالیٰ اجازت ہو با اللہ نبی آئے گلو نے سرگنگ اور حضرت اب شدید رضی اللہ تعالیٰ اجازت کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت ہو تو اللہ نبی جنگول میں جا کر دنو اگر تمہارے فاروخمرا روڈ نمبر حضرت عثمان نبی اللہ اجازت کرو میں اللہ نبی کے عثمان اللہ تعالیٰ میں سر خبریں مقرل اللہ نے بھی ساجی و جملہ فرشتی رائے نہ چند خراب اور خراب تھا لیکن حیا نو چہل قسمان نظی اللہ تعالیٰ سے قلم راغتے اور نبی سلام آرام چاہ رہے ہیں کہ آپ بالکل درد تکلیف جا ہو سخت گرمئی موسم ہو دادا اللہ نبی رام ممبر شریف پانی کے راسم دے جی تکلیف جدید اللہ نبی راسل سرد سا مانونا اللہ نبی, دو دا دا تکلیف دا نبی اللہ تعالیٰ محبوبان سرد سا مانوا نبی ڈریم کرت ہوئی ڈریم کرد اللہ نبی ہوئی سو کے ٹی مصیبت آگانے تالا نبی کے شورو سر سبا راؤ پٹاٮٔی رے جما ربا زد عثمانا جیسوں تم تیرا دیش اے جما روا جد تیراجی سم تم تیر امام ترازی دنیا اللہ نسل تکلیف رہتے دنیا کا تمام حالت پریشان ہے آگے خل کو راجر کو اور جہاں تا تو پشتا ہو نشتا چکن امنگا مجھے جرتوں کو میں دونوں سے انتظام ہو تو اللہ نبی میں اور مسجد ظلم شمال ترف ادا کئے کبھی جماعت چلے سا پتین مسجد باغ شمال طرف صدا پوئے اور اس مشہور کبیر الجنت والے جنت کیے جنت کیے کا سبب ہم عثمان کر اللہ ر جنت میرے سوبیو اللہ نہ اللہ نبی کیمات کی جنمن کی پیسے رواج پہ پی اور جماعت میں سے جمع بیسوں سے حاجی انسان مینا ترف تھی راجگی تو سبیر اللہ نبی کا لاؤ اور صدیق فاروقمان تو نہوق دے حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ تم علی مقام جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باوجود یہ کہ تا ابا سرتوش بنی ساتھی ناوا لباوے تنا کرے شرع اعظم کا لاڈل سقی غنار ہے محراب رزق آدم ماں کی امت کا امتحان یہ چیزیں پوری بعض خلق صحابہ کا انزل کے پوری جہانوں رحمت سکیں آیا دلیل ہے کہ اس سے کہ نا آیا دلیل کہ ما شکی جو کے نرب العالمی کو مختلف اور سبب جڑی اور اور نام ساتھی لگ رہا محرم نے آپ کو ہرو رشانے محرم مقرر کراشی ہو یہ چار روز جو دیے انہوں نے برسلطی کہ کل نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تلاو کلا نبی مدینہ طیبہ تلاو لو مدینے کے محل پر اللہ سے اورجنیوا علیہ السلام کے داخلہ کل روز نہیں صحابہ کرام نے کئی دعوے جدا غرض کا کہ تقدیر موسی علیہ السلام کا اللہ کے فرعون کے ظلم و زیادتی میں چاکر کا اور لو خال رسو کلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع قد <تصفيق> عاش كاوج رو لا النبي من غير مخالفته لمن ترسل لهم النص لا يعلم ان الله النبي فاشر الذين يقاتسوا اذا خبرك قول السنه فاسو توهم لهم على صبر وجلسي ناس مسنه الطريقه وسم جويده السنه عملكم انهم على رسم رواج طریقے سے متا سلجماعت لگا امن عطاشا اللہ دشمنانے طریقے کراؤ بلکہ منہ شین د اسلام دا صحابوں والے طریقے کو پذان کراؤ اور کامیابی من صحابے اکرام و دا صحابۂ اطرام و طریقے کو زان کراؤ اورمو استاد نسبت اور محبت, محبت نہیں پر جلد کی اللہ کے حقیقی نظارے غم نہ صحاب و امن وستاخیر کا اخلاقی دنیا خیر. جنت کی صحاب مقام سمر قربانی پیش کی سمرا نب صحاب و رشیل تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب صحابہ فضیلت نبی نے معلوم کردیز حدیث نبی راب میں صحاب صحابہ تبد نبی انسان پتا آو او لگے نہ دا دا رس رس جسمر اخلاص ہو قسم کسمر ایمانی کا آغاز آنے لگے دل نن کٹا آو اور ہر قسم کے اخلاص کرتے مقام مختنوی سو داموں کی لگی آئی سوب صحابہ کراموں کے لگی آئی دارا دا اللہ کا دا نبی اب پوشن بھی ہوا تو کیامت آئی اور شور ہوگی ادا کی رستن امت دنوں سے امت پیومان اور پامان کی دخنو مقام اور درجی تشور سے نبی اللہ تعالی مبارک کو جنہیں پر شہادت سے محض میاش کی بھی خلق اللہ تو خوشالما رسول کرتے ہو خوشال اللہ صلاح کے امول عثمان پر ہاجر چاہب سردار کی نام راضی مستقر کی ذکر کہیں صحیح نہیں حدیث تھے چہرت عثمان نظی اللہ تعالیٰۃسلام تعریف کے شہید کی دن شہادت نفت اور اتنے منظر و صحابی شیچ سے ہو لاور تو ملاوی سر ملاوی جو اللہ نبی سے لاکھو نبی السلام شہادت والا لا تھا جنگ ہو کسو سو شدید شولہ مبشر منظر کا خوب ملاؤ بار صحاب وبول صحابی خوب بچے کو بدل کی شہید ہو نہ بچو نہیں بابا جی کرا لے نا جنت کی خوشحالی انہیں خوشحالی بچے بدل کے بیا اللہ جنت کی نہ دوہت کا میدان جرار نبیل السلام تو اس دن گرے اور صحاب و شاہ لمبیا تو شہادت رکھ اما تو لاکن جنت کی او آو بس ام بارا جنگ و خود کسی کے ہے اللہ کے صحابے کے رابوں کا نقش قدم مغلتا سروا صحابوں کے ذریعے مغلتا سے لالا رسی دے اللہ عزت کے اور کشمر صحابوں کی ہدایت اور تنصیب کی ہدایت کی ہم اللہ دوستانوں پہ بند رکھ گئی مسلمانان بے انتہا کمزوری اسباب رشتہ اور صحیح طریقے سر آپ ریسم اللہ نے مسلمانوں مدد و کی اور ہلاکت اور تباہی ہونے کی سوچی بارہ لاسن صحاب وی اور اللہ و ازبانے حالات کی لطن کو بکانوی کو دشمنانے والے تھے اللہ در صحابوں اور تمام سلف و محبت پذر کے اللہ امتا شاہی کا نقش ختم رہی اور پریشانوں کی اللہ زندگی معاملات اللہ کے طریقے کے وکیل اور محمد واسکر اسلامی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز, اسلامی اسلامی مرکز, مرکز دا دا بازار شاتا